حق ہو کر ہی رہنے والی سمود سمود اور آد نے اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفت کو جٹلایا فما سمود تو جہاں تک سمود کا تعلق ہے یہ جی انداز آپ دیکھیں نا کیا بے نیازی کا انداز ہے اللہ کا ایز آف دوز پیپل جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے تو کیا ہوا فہل کو بتوا ایک سخت حادثے سے ہلاک کر دیے گئے اتنی بڑی سزا جٹلانے کی اللہ تعالیٰ نہ کسی قوم کی پروگرس دیکھتا ہے نہ ان کا انٹلیکچول اسپیکٹ دیکھتا ہے کہ کتنے یہ پہنچے ہوئے علماء تھے نہ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ کتنے سوفسٹیکیٹڈ کتنے ریفائنڈ تھے کیا ان کا کلچر تھا اور کیا ان کی شان تھی مجلسوں محفلوں کی کیا کٹلری اور کیا کراکری استعمال کرتے تھے کہ خالی مشروب پینے کے لیے ہی تین تین گلاس اور خالی کھانے کے لیے تین تین چار چار اور چمچے اور اس کے انہوں نے سیکھے ہوئے تھے کہ فلاں ڈرنک اس گلاس میں اور فلاں جو ہے وہ اس گلاس میں اللہ نہیں امپریس ہوتا بالکل ان چیزوں سے انہوں نے قیامت کو چھٹلا دیا ان چیزوں کے اندر پڑھ کر ان پٹی پٹی چیزوں میں اتنا الجھ گئے یہ چیز تو بہت بری سمجھی جاتی ہے کہ ان کو ایٹیکیٹ نہیں ہے ٹیبل مینرز نہیں ہے نیپکن کہاں رکھنا ہے اور کون سے گلاس میں کیا پینا ہے ان ڈیٹیلز میں پڑے رہے اور اتنے مست ہو گئے ان پٹی چیزوں کے اندر اتنی بڑی چیز الحقہ کو بھول گئے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا وہ اور رہے آد جہاں تک کا تعلق ہے وہ اوہل کو بھی ریحن سر سرتیا ایک بڑی شدید طوفانی آندھی سے تباہ کر دیے گئے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلسل سات رات اور آٹھ دن ان پر مسلط رکھا سرسر سر کہتے ہیں انتہائی یخ انتہائی تیز ہوا کو نہایت ٹھنڈی نہایت تیز اس کو ہم سائبیرین ونڈس کہتے ہیں سٹی کسی آواز ہوتی ہے اس کے اندر آواز کے ساتھ چلتی ہے بے انتہا تیز ہوتی ہے مسلسل ان پہ چلتی رہی سات راتیں اور آٹھ دن ف تر القعما فی کا انا ہم آجاز نقل خواویہ فل ترم تم دیکھتے وہ وہاں اس طرح پچھڑے پڑے ہیں جیسے کہ کھجور کے بوسیدہ تنے ہوں۔ ہو اب کیا ان میں سے کوئی تمہیں باقی بچا نظر آتا ہے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 پھر جب ایک دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا آپ دیکھیں کوئی دو گلاس بھی ٹکراتے ہیں نا تو آواز بڑی فل ہوتی ہے ایک تو ہے نا کہ برتن خود نیچے گر کر ٹوٹ جائے وہ بھی آواز اچھی نہیں لگتی لیکن دو کانچ کی پلیٹیں جب یوں ٹکرائیں آپس میں اور پھر وہ ٹوٹیں کتنی فل آواز ہوتی ہے تو آپ سوچیں کہ پہاڑ اور زمین کو اٹھا کر اور ٹکرا کے جب ان کو ریزہ ریزہ کیا جائے گا تو کیا وہ وقت ہوگا کیا آواز ہوگی اور کیا وہ حیبت ہوگی اور یہ قرآن نازو بلّہ کوئی ڈرامے نہیں کرتا یہ مت سوچیں کہ تو بہت ہی کوئی میلو ڈرامیٹک قسم کی باتیں بتائی جا رہی ہیں قرآن بلکہ کچھ اگر ہم کہیں اس کے بارے میں تو انڈر سٹیٹمنٹ ہے جو حقیقت ہے وہ تو پھر بھی نہیں پتہ چلے گی کہ اصل میں کیسا ہوگا بس ایک پیل ریفلیکشن ہے سمجھیے ایک ہلکی سی جھلک ہے جو ہم کو ان الفاظ سے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 اپنی انسان فکر کرے کہ ہمارا کیا حال ہوگا یوم دن تو لا تخن کم خوا وہ دن ہوگا جب تم لوگ پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی راز بھی چھپا نہ رہ جائے گا دنیا میں تو ہم اپنے اعمال کے اوپر بہت سے ونیرز ڈال لیتے ہیں نا بہت سے خوبصورت سے لیبل لگا لیتے ہیں بہت سی ایکسکیوزز کے ہم ردے چڑھا دیتے ہیں بدامالیوں کے اوپر اس دن وہ سارے بینیرز ہٹ جائیں گے خوبصورت خوبصورت اور اندر سے اصل بدصورتی نکل آئے گی اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے بعض دفعہ نہایت خوبصورت نیت عمل بے انتہا خوبصورت حسین محسن ہوتا ہے انسان لیکن معاشرے کا ریجیکٹ ہوتا ہے معاشرے کا دتکارا ہوا ہوتا ہے اس کو برا سمجھا جاتا ہے اور اس کو بدسورتی کی طرح سے اوائڈ کیا جاتا ہے لیکن وہ ساری بدسورتی اس کے اوپر سے اللہ ہٹا دے گا اور وہ چمکتا ہوا حسین خوبصورت ہیرے موتی جیسا عمل اور وہ نیت سامنے آ جائے گی فم معمنعت یا کتابہ بھی یمی نہیں اس وقت جس کا عمال نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا ہا لو دیکھو پڑھو میرا امال نامہ میں سمجھتا تھا کہ مجھے ضرور اپنا حساب ملنے والا ہے خوش خوش وہ اپنے امال نامے کو لے کر آئے گا جیسے ہم بچوں کو نہیں دیکھتے اگر مارکس خراب ہیں تو پتا نہیں کتاب کہاں غائب ہو جاتی ہے بستے میں جا کر پتہ ہی نہیں چلتی اور ٹیسٹ میں اگر مارکس اچھے آتے ہیں تو ایسے کتاب پکڑ کے آتے ہیں السلام علیکم آ کے آپ سے کہیں گے تاکہ آپ پوچھیں کہ اچھا یہ کیا ہے تو بتائیں کہ ہمارے تو فل نمبر آئے ہیں تو بالکل وہی انداز آپ دیکھیں کہ وہ تو اپنا اعمال نام میں کوئی نیو ڈسپلے کرے گا سب کے سامنے کہ دیکھو دیکھو مجھے تو یقین تھا کہ میرا حساب ہوگا اور دیکھیں یہ جو ڈسپلے کے انسان کے اندر ہے نا یہ چیز ہے انسان میں ایگزیبیشنزم ہے وہ دکھاوا چاہتا ہے کوئی چیز اس کے پاس اچھی ہو وہ چاہتا ہے سب دیکھیں نیک لوگ کیا کرتے ہیں نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن چونکہ اللہ نے دکھاوے سے منع کر دیا لہٰذا وہ دکھاوا کرتے ہوئے بہت ڈرتے ہیں اپنے نیک اعمال کو وہ چھپا چھپا کے رکھتے ہیں جیسے کہ ہم موتی چھپا کے رکھتے ہیں کہ کہیں ہمارے اعمال کی خوبصورتی جو ہے وہ دکھاوے کی وجہ سے ماند نہ پڑ جائے تو ڈھانپ ڈھانپ کے رکھتے ہیں اپنے عمل کو پتہ ہی نہیں چلے کسی کو کہ ہم نے کیا عمل کرے ذکر ہی نہیں کرتے ان کا اور چھپا چھپا کے رکھتے ہیں تاکہ اللہ کو دکھائیں پہ قیامت کے دن جب کوئی چیز ایگزیبیشن کے لیے ڈسپلے کے لیے بنائی جاتی ہے تو دیکھیں نا کتنی چھپائی جاتی ہے تو آپ بھی کیجئے اور فی راضیہ بس دل پسند ایش میں ہوگا علی مقام جنت میں جس کے پھلوں کے گچھے جھکے پڑ رہے ہوں گے ایسے لوگوں سے کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں دعا کریں کہ اللہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں اور پھر اس کے لیے کیا ضروری ہے عمل محنت مشقت بھاگ توڑ جد اور کوشش وہ من اتیا کتاب ہو بے شیما لی ف یکول یا لئی تََََََََََ اوتا اور جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش میرا اعمال نامہ مجھ کو نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے کاش وہی میری موت جو دنیا میں آئی تھی فیصلہ کن ہوتی ماں اغنا ما ان نہیں لیا آج میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا وہ بینک بیلنس وہ ہیرے جوائرات وہ جولری جس کی دور دوڑ میں لگے رہتے تھے اور رش کیا کرتے تھے ہم اس کے پاس وہ سیٹ اس کے پاس وہ جوتا کدھر رہ گیا ہلاکا سلطانیہ میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ وہ ہاتھوں ہاتھ لیا جانا وہ آگے پیچھے سائرن بجاتی ہوئی گاڑیاں کدھر گئیں وہ تو آپ دیکھیں دنیا میں بھی ختم ہو جاتا ہے کوئی پریزیڈنٹ ہو پرائم منسٹر ہو کوئی شیخ ہو کوئی کچھ بھی ہو یہاں روح نکلی جسم سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا پرائم منسٹر صاحب کا کیا حال ہے کب جائیں گے وہ لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ باڈی کب جائے گی باڈی کب اٹھائیں گے یہ کہا جاتا ہے نا مردے کو کب دفنائیں گے سب پر ایک ہی لیبل لگ جاتا ہے مردے کا اور بس اس کے آگے کچھ نہیں کتنی بھی شاندار گاڑیوں میں ٹریول کیا ہو لیکسس ہو کے مرسیڈیز ان کے پاس ہو جاتے سب میت گاڑی میں ہی بیٹھ کریں سب یاد رکھیں سب ایک جیسا لباس پہنتے ہیں دنیا میں تو کھب جاتے ہیں ہم ڈفرینٹ لگنے میں اور لباس کے چکر میں پہننا سب کو آخر میں کفن ہی ہے کوئی ڈیزائنر کافن کسی کے لیے نہیں ہوگا کہ اس کی اپنی کوئی امتیازی شان ہو کہ کوئی نرالہ ہی اس نے کفن پہن لیا ہو اس وقت کتنے بھی حسین باتھ روم کیوں نہ ہو کتنا ٹائم ہم باتھ رومز میں لگاتے ہیں واش رومز کے اندر کبھی آپ کمپیئر کریں کہ ہم نے واش روم میں کتنا ٹائم لگایا اور ہم نے اللہ کے کلام کے لیے کتنا ٹائم لگایا مثال اچھی نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے میجورٹی کو آپ دیکھیں کہ وہ اپنی پرسنل گرومنگ اور اپنی آپ کو سجانے سنوارنے کا ٹائم بہت پڑ جائے گا بجائے کہ اللہ کے کلام کو جو توجہ دیا نمازوں کا جو حال ہم نے کیا پچھتائیں گے اس دن حلقانی سلطانیہ میرا سارا اقتدار ختم ہو گیا کہا جائے گا خضوح فغ پکڑو اسے اور اس کو توق پہنا دو تم الجحیم مسلوح پھر اس کو جہنم میں جھونک دو ثم فی سلسلۃ ضروح صبع زرعن فسلقوح پھر اس کو ستر ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دو لپیٹ دو دنیا میں شریعت کی پابندیاں برداشت نہیں ہوتی تھیں نئی ریسٹرکشنز نہیں لگوانی نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہم نہیں مان سکتے ہمیں یہ کرتے ہیں تو گرمی لگتی ہے یہ کرتے ہیں تو تھکن ہوتی ہے یوں کرتے ہیں تو نیند آتی ہے بلڈ پریشر ہمارا ہائی ہو جاتا ہے دنیا میں تو اتنی ساری باتیں تھیں اور آج کیسے جکڑے گئے دنیا میں ذرا سی شریعت کے پابندیاں برداشت کر لیتے تو یہ تو حال نہ ہوتا آج کون تھا یہ ان کان اللہ من باللہ العظیم یہ نہ اللہ بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا ولا ور امل مسکین اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا گنی میں لے جانے کا ایک سبب کیا ہوگا خود کھانا کھلانا تو دور کی بات کسی سے کہتا بھی نہیں تھا کسی کو انکریج بھی نہیں کرتا تھا کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کرتا تھا کہ محتاجوں کو کھانا بھی کھلانا چاہیے تو محتاجوں کو کھانا کھلانا یہ جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے آپ دیکھیے روٹی ووٹیاں جہاں ملتی ہیں نا ہر محلے میں ایسے ہوٹلز ہوتے ہیں ملباری ہوٹلز ہوتے ہیں ان کے باہر مغرب کے وقت یا مختلف اوقات میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ وہاں جا کر کھانا کھلا دیں ان کو مت دیکھیں کہ ڈرگ ایڈکٹ ہیں یا بھیک مانگنے والے ہیں جو بھی ہے سب کے ساتھ پیٹ تو لگا ہے تو ضرور ہی انسان کھانا کھلانے کا اہتمام کرے مہینے کے لیے آپ کچھ تھوڑا سا بجٹ اپنا بنا لیجے یا جو بھی آپ کو سہولت ہو جتنا بھی آپ افورڈ کر سکیں لیکن ہر مہینے کچھ نہ کچھ یقیناً ان انسان کو اس کا اہتمام کر لینا چاہیے خود پکا کر آپ بھجوا کہیں غریبوں کو لوگ مزدور ہوتے ہیں گھر بنا رہے ہوتے ہیں یا سڑکیں بنا رہے ہوتے ہیں موقع بہت ہیں دراصل غریب ملک میں رہنے کا یہ بڑا فائدہ ہے کہ یہاں پر جنت کمانے کے موقع بہت ہوتے ہیں غربت ہوتی ہے حاجت ہوتی ہے لوگوں کی اور اپنی جنت کمانے کے لیے انسان ضرور ان کی ضرورت کو پورا کرے لیکن دنیا میں نہ کھلایا تو کیا ہے فلئی صلاحیو محا ہنہ حمیم لہٰذا آج نہ یہاں اس کا کوئی غمخوار ہے اور نہ زخموں کی دھوبن کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا جسے خطا کاروں کے سوا کوئی نہیں کھاتا دنیا میں بھی حرام کھاتے ہوں گے شاید ناپاک چیزیں دنیا میں بھی کھاتے ہوں گے ناپاک حرام کمائی ہوگی تو آج بھی وہی چیز ان کو دے دی جائے گی کہ تمہاری یہ اپنی کمائی ہے جو تم آج کھاؤ گندی چیز فلاح اور بما و بس, بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی بھی جو تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے یہ ایک رسول کریم کا قول ہے کسی شاعر کا قول نہیں تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو ولا بے قولی اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے یعنی ایک اناسٹوڈیمس قسم کی پیشنگویاں نہیں ہیں کہ الفاظ ایسے مغھم اور زو معنے ہوں کہ جس کا جو جی چاہے اس کے اندر سے معنی نکال لے ایسی ایگزیکٹ ٹرمینالوجی قرآن نے استعمال کی ہے کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی حیران ہو گئے ہیں قلیلم ما تذکرون تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو تنزیل و رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منصوب کی ہوتی تو ہم اس کا دائیاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے آپک تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا و انحََ ال تذکرت اللومتقین درحقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے قرآن غدل ناس تو ہے تمام انسانوں کے لیے ذریعہ ہدایت لیکن تمام انسان اسے فائدہ لیں گے نہیں تمام انسان اسے فائدہ لیتے نہیں فائدہ کون لیں گے متقی جو نیکی کرنا چاہیں جو برائیوں سے بچنا چاہیں و ان نلم کو مقدین اور ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں یہ بھی رہیں گے بہترین اللہ کا کلام بہترین بتانے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ ترین علمی سطح سے لے کر اور معمولی ترین انسانی ذہنی سطح تک کے لیول پر انہوں نے سب کو پیغام پہنچایا لیکن اس کے باوجود جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے تو آپ سب کو کنونس کر نہیں سکتے کنوے کر دیجے. میسج پہنچا دیجئے اور یہ مت دیکھیے کہ کس نے مذاق اڑایا اور کس نے منہ مو موڑا سب مانیں گے نہیں بتا دیا اللہ نے پہلے ہی ایسے ہوں گے جو جھٹلائیں گے لیکن دنیا میں جھٹلا کر تو ہو سکتا ہے کہ چند دن کی دنیا زیادہ ان کے لیے وسیع یا کشادہ ہو جائے پابندیوں کے بغیر زندگیاں گزار لیں اپنی مرضی کر لیں لیکن وہ انہ لا حسرت اللقافرین ایسے اکافروں کے لیے یقیناً مجب حسرت ہے قیامت کے دن بہت ان کو حسرت ہوگی جبکہ وہ این یقین سے دیکھ لیں گے اس اپنی برائیوں کا انجام و ان حق القین یہ بالکل یقینی حق ہے فسب ربک العظیم بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تصبیح کرو سبحان ن رب العظیم صورت المعارج مکی صورت ہے معارج کا مطلب ہوتا ہے بلندی اور جیسے ہم کہتے ہیں شبِ مہراج جب بلندی پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے سیڑھی بھی اس کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ رحمٰن رحیم بے اذا بے واقعہ مانگنے والے نے عذاب مانگا ہے وہ عذاب جو ضرور واقع ہونے والا ہے کافروں کے لیے ہے کوئی اسے دفع کرنے والا نہیں اس اللہ کی طرف سے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے ملائکہ اور روح روح سے مراد جبری علیہ السلام ملائکہ اور روح اس کے حضور چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے اب یہ کیا ہے یہ بھی متشابہات ہاتھ ہیں و عالم کس مقدار کی اور کس وقت کی بات کی جا رہی ہے سائنس نام اتنا تو بتا دیا آج آئنسٹائن نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے کہ ٹائم بھی ریلیٹیو ہے کائنات میں مختلف جگہ وقت مختلف رفتار سے گزر رہا ہے فصبر صبرن جمیلا بس صبر کیجیے شائستہ صبر خوبصورت صبر مشکلات پہ صبر کیجیے لوگوں کی باتوں پر صبر کیجیے مخالفتوں پہ تنقید پہ صبر کیجیے اگر کوئی ٹیمپٹیشنز آتی ہیں ترغیبات آتی ہیں گناہ کے موقع آتے ہیں تو صبر کیجیے مت انوالو ہوئیے ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھی ہوں گھر میں کوئی نہ ہو آپ تنہا بالکل اکیلی ریموٹ بھی آپ کے ہاتھ میں ہے جو چاہیں آپ دیکھ لیں صبر کیجئے ڈونٹ گو ان ٹو ٹیمپٹیشن ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن بھی کوئی چیز ہے نا صبر کرے انسان کہ ابھی نہیں ابھی میری خواہشات پوری ہونے کا وقت نہیں ہے جن چیزوں سے اللہ نے روک دیا میں وہ چیزیں دیکھ نہیں سکتی جو اللہ نے دیکھنے کی اجازت دی ہاں وہ دیکھی جا سکتی ہیں اور عبادت پر صبر کرے انسان جمع رہے کنسسٹینٹلی ریگولر رہے عبادت میں تو نہ گلا شکو ہو حالات اگر مخالف ہیں تو حالات سے ہار نہیں ماننی صبر محنت کرتا رہے انسان امید کی شمع جلائے رکھے اور خود کو پرسکون رکھے اعصاب جواب نہ دے جائیں ڈپریشن ٹینشن دین والوں کو تو یہ الفاظ زیب دیتے ہی نہیں کوئی دنیا کے لیے ڈپریس گیا اپسٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے لیکن جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں جو دین پہ چل رہے ہیں عمل کر رہے ہیں مخالفت اٹھا رہے ہیں صبر کریں خوبصورت صبر یہ نہ کہیں کہ ہماری تو نرو جواب دی گئی ہیں ہماری تو نرو شیٹر ہو گئی ہیں اصاب ہمارے ہل گئے ہم تو ڈپریس ہو گئے نہیں اور نہ ہی لوگوں سے نفرت کا معاملہ کرنا ہے دل میں نہ نفرت آئے نہ مزاج میں غصہ ہو ایسا صبر اتنا خوبصورت صبر کہ دیکھنے والے متاثر ہو جائیں آخرت پر پختہ یقین صبر کو ہلکا بنا دیتا ہے جب دین پر عمل کرنے والے پوری ڈگنیٹی کے ساتھ پوری شان کے ساتھ دین پر ثابت قدم رہتے ہیں دیکھنے والے بھی دیکھ رہے ہیں ان پہ اثر ہوتا ہے پھر معاشرے کے اندر سائلنٹ میجورٹی بننا شروع ہوتی ہے خاموش تماشائی ہوتے ہیں لوگ وہ آپ کا رویہ آپ کا ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کے دل پگھلتے ہیں متاثر ہوتے ہیں پھر ایک ایسا وقت آ جاتا ہے ایک ایسی تھریشولڈ آ جاتی ہے کہ جب بہت سارے لوگ ایک دم جو ہے وہ دین کے اندر آ جاتے ہیں جیسے کہ ہم دیکھا کہ مکے میں مسلمانوں نے صبر کیا لیکن تیرہ سال میں صرف ایک سو چالیس لوگ ایمان لائے مدینہ جا کر کچھ عرصے کے بعد چھ سات آٹھ سال کے اندر ہی تقریباً پورے کا پورا عرب مسلمان ہو گیا یہ کیسے ہوا مسلمانوں کے خوبصورت صبر کی وجہ سے تو انسان سوچے کہ جس ہستی کے لیے صبر کر رہے ہیں وہ دیکھ رہی ہے اللہ دیکھ رہا ہے اور بدلہ ملنے کا دن بھی بہت دور نہیں ہے انہم یرو نہ بعیدن یہ لوگ اس کو دور سمجھتے ہیں وہ نرا ہو قریبہ ہم اسے قریب ہی دیکھ رہے ہیں وہ عذاب اس روز ہوگا جس روز آسمان پگلی بھی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون جیسے ہو جائیں گے اور کوئی جگری دوست اپنے جگری دوست کو نہ پوچھے گا خیال آتا ہے کہ شاید اس لیے نہیں پوچھے گا کہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے کون کدھر ہے کس حال میں ہے پتہ ہی نہیں ہوگا لیکن نہیں یو بس سرو نہ ہوں دوسرے کو دکھائے جائیں گے देख रहे होंगे बेटा देख रहा होगा कि फरिश्ते माँ को घसीट के जहन्नम में फेंक रहे हैं माँ पुकार रही है बेटा आगे नहीं बढ़ेगा शौहर देख रहा होगा कि फरिश्ते बीवी को उठाकर फेंक रहे हैं जहन्नम के अंदर शौहर आगे नहीं आएगा और बाइस अपने शौहर को या अपने वालद को कोई देख रहा होगा कि वो जहन्नम में ले जाया जा रहा है कोई आगे वॉल्टियर नहीं करेगा कि हम इसकी जगह चले जाते हैं बल्कि क्या तमन्ना करेंगे لَو يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ مجرم چاہے گا اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد کو فدیے میں دے دے آپ سوچیں دنیا میں تو مائیں اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں کہ مجھے تکلیف ہو جائے ہمارا بس چلے تو ہم انجیکشنز اور ٹیکے اور ویکسین خود لگوا لیں بچوں کو نہ لگوانے دیں ماؤں کا دنیا میں یہ حال ہے ماں کے جذبہ ایسا اللہ نے رکھا ہے اس کی امامتہ کا لیکن وہ دن کہ جب بچہ جہنم میں اولاد جہنم میں جاری اور ماں کہے کے کہ پھینک دو پھینک دو سب کو مجھے بچا لو وہ ساہ بتی ہی اور اپنی بیوی کو بھی کہے گا پھینک دو اس کو بھی وہ اخی ہی کہے گا میرے بھائی کو بھی پھینک دو وہ پھنسی لتی تو ابھی ہی کہے گا سارے خاندان کو پھینک دو جس نے مجھ کو پناہ دی تھی وہ منف العدی جمیئن ساری دنیا کو جھوک دو جہنم کے اندر ثم ینجی ہی اور بس اس کو بچا لے ساری دنیا جائے جہنم میں بس میں کسی طرح بچ جاؤں اگر ہم اس چیز کو اس نقشے کو آج اپنے ذہن میں جمع کے رکھیں تو آپ دیکھیے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا کتنا ہلکا اور کتنا آسان ہو جائے گا کیوں انسان اس انجام کا انتظار کرے یہ تو گناہ کا انجام ہوگا نا جو متقی ہوں گے وہ تو دوستی ہی رکھیں گے قیامت کے دن وہ اس طرح کی خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کریں گے کلّ ہرگز نہیں انا لذا نذا تلشوا تدمن ادبرا و طول و جمع ہرگز نہیں وہ تو بھڑکتی ہوئی آ کی لپٹ ہوگی جو گوشت پوس کو چاٹ جائے گی پکار پکار کر اپنی طرف بلائے گی ہر اس شخص کو جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیری دیکھیں قرآن بھی تو پکار رہا ہے نا اللہ نے کتنی دفعہ میں پکارا ولاقد یسر ن القرآن الکری فہل میں مدکر <مُددھكِر> ہم نے قرآن کو اتنا آسان کر دیے نصیحت کے لیے ہے کوئی جو کہ یاد دہانی کرنا چاہے ہے کوئی جو غور کرے جب قرآن کی اور رسول کی اور اللہ کی پکار پر لبیک لب نہ کہا تو چاہتے نہ چاہتے جہنم بلائے گی تو جانا پڑے گا پکارے گی وہ کس شخص کو جس نے منہ پھیرا اور مال جمع کیا اور سینت سیت کر رکھا ہوڈنگ کرنے والا شخص دنیا خریدتے رہے دنیا رکھتے رہے دنیا سمیٹتے رہے سمیٹتے رہے سجاتے رہے حفاظت کرتے رہے وقت ہی نہ ملا اعمال اچھے جمع کرنے کا اعمال سجانے کا ان نل انسان اخلی کا اب جو لوگ جمع کر کر کے رکھتے ہیں جو دنیا کے پیچھے پڑے رہتے ہیں دنیا کی محبت میں غرق ہوتے ہیں یہ محبت جو ہے نا چین لینے نہیں دیتی جو دنیا کی محبت کا مرض ہے وہ ایک اور مرض کی شکل میں پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے حلوع. انسان تردلا پیدا کیا گیا ہے ہلو جس کو آج کل ہم کہیں اینگزائٹی حال یہ ہے کہ جو نہیں ہے اس کی طلب وہ میرے پاس آ جائے اس کے پاس اس ماڈل کی گاڑی اس کے پاس وہ ڈریس اس کے پاس وہ لباس اس کا بچہ اس اسکول میں جو نہیں ہے وہ میں جمع کر لوں جب تک نہیں تھا تب تک یہ غم کہ ہے نہیں اور ایک دفعہ جب آ گیا تو یہ غم کہ چلانا جائے جب تک کوئی اچھا لباس نہیں تھا اچھے لباس کا غم تھا اور جب اچھا لباس پہن لیا کسی اور کے پاس ایسا لباس نہ ہو جائے میں موٹی نہ ہو جاؤں ایک غم ہے جتنی زیادہ دنیا آتی ہے اتنے زیادہ غم اتنی زیادہ پریشانیاں انسان کے پاس جمع ہوتی جاتی ہیں اتنی زیادہ انسان کے اندر اینگزائٹی بڑھتی چلی جاتی ہے یہ جو مرض ہے نا حلو کا یہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہے ایک تو آخرت کی طرف سے شبہات میں پڑتا ہے انسان اور دنیا کے لیے شہوات, خواہشات, یہ مل کر انسان کے اندر اینگزائٹی پیدا کرتی ہے انگزائٹی اٹیکس تو آج ہم سنتے ہیں جو دو لفظ آپ کو بتائے ٹینشن اور ڈپریشن اٹھتے بیٹھتے ہمارے منہ پر آج یہی الفاظ ہیں کسی سے پوچھیں کوئی کہتا ہے آپ سے کہ بہت ٹینشن ہے آج کل بہت ٹینشن ہے کس بات کا ٹینشن ہے وہ کہتے ہیں وہ بچے کا کلاس ون کا امتحان ہونے والا ہے نا اس کا ٹینشن ہے چھوٹی سی چھوٹی چیز اس لیے کہ دنیا اس قدر میگنیفائی ہو گئی ہے بچے کو فلاں اسکول میں داخلہ نہیں ملا تو لگتا ہے کہ زندگی رہنے کے قابل ہی نہیں یہ ہمارا حال ہو گیا ہے اس کے پیچھے یہ فالس اسٹینڈرڈ جو ہم نے اپنے بنا لیے ہیں یہ جو بطر میں ہم مبتلا ہو گئے اس نے ہم کو واقعی کہیں کا نہیں چھوڑا ارمس شر و جزوہ جب اس پر مصیبت آتی ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب خوشحالی آتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے عل المسلین مگر نماز پڑھنے والے اس ایپ سے بچے ہوئے ہیں اور یہ کون سے نماز پڑھنے والے بے روح نماز پڑھنے والے نہیں بلکہ وہ جن کی نمازوں کے اندر خوشو ہے اللہ کے سامنے حاضری کا احساس لے کر جو نماز پڑھتے ہیں نماز جب انسان پڑھتا ہے سارا پرسپیکٹو اس کا درست ہو جاتا ہے سارا نقطہ نظر ٹھیک ہو جاتا ہے کہ دنیا ہے کتنے دن کی کیا اس کی اہمیت ہے جانت اور رب کے سامنے ہی ہے جیسے آج ہاتھ باندھ کر جا نماز پر کھڑے ہیں ایک دن قیامت کے دن ہاتھ باندھ کر اپنا حساب دینے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے شروع سے بچوں کو عادت ڈال دینی چاہیے نماز کی اور یہ پانچ وقت نماز وقت پر پڑھنا یہ بڑی چیز ہے جیسے ایک کتاب ہے اور جیفری لینگ نے لکھی ہے اسٹرگلنگ مسلم ہے کہتے ہیں کہ نماز کی عادت بہت مشکل سے مجھے پڑھی خاص طور پہ فجر کی نماز کی عادت تو میں یوں کرتا تھا کہ میں ایک الارم اپنے سرہانے رکھتا تھا ایک الارم تھوڑی دور ٹیبل پر رکھتا تھا ایک اس کے اور ایک اپنے واش رکھتا تھا تو پھر جب الارم بجنے شروع ہوتے تھے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد تو آخری الارم کو بند کرنے کے لیے ان کو پھر واش روم تک جانا ہوتا تھا تو یہ ہے نا کوشش نماز پڑھنا ہے یہ نہیں کہنا کہ ہاں پڑھنا ہے آنکھ ہی نہیں کھلتی تو کوشش کیا کی کہ آنکھ کھلے دیکھیں ذرا ان کی سٹرگل کا نام ہے نا کتاب کا سٹرگلنگ ٹو سرنڈر کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کا فرما بردار بنا لیں تو پانچ وقت کی نماز پابندی اوقات کے ساتھ پڑھنی ہے اللزیٰ ہم اللہ صلاۃ احمد اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں صلات واحد آیا ہے کسی نے پوچھا کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں تو کسی بزرگ نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ شروع سے آخر تک نماز کی طرف متوجہ رہتے ہیں پوری نماز کو واقعی نماز کی طرح ہی پڑھتے ہیں توجہ بھٹکتی نہیں ولدینفی ام وم حقم معلوم لسا علی جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حق مقرر ہے اب یہ کیا ہے نماز اپنی جگہ اللہ کا حق ادا کرنا پھر بندوں کے حقوق ادا کرنا نماز ایسا لگتا ہے نا جیسے اس کی حیثیت ایمان کے لیے دل کی طرح ہے ایمان کو زندہ رکھنا ہے تو نماز ضروری ہے اور زکوٰۃ جیسے کہ لنگز نہیں ہوتے جو صفائی کرتے رہتے ہیں ہمارے جسم کی پیوریفائی کرتے رہتے ہیں زکوۃ تسکیہ ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ حق ہے جو کہ اللہ نے انسان کے مال میں رکھا ہے یہ اخلاقی قانون ہے جو دیا جا رہا ہے کہ جو مانگتا ہے اور جو محروم ہے اس کو دو ودینہ یوسََ دون الدین جو روز جزا کو برحق مانتے ہیں جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں جس سے کوئی بے خوف ہو جائے تو بچنے والے کون ہیں علم آخرت بھی ہے ان کے پاس لیکن علم آخرت نہیں بچاتا قیامت کے عذاب سے انسان کو جہانم کے عذاب سے علم نہیں بچا لے گا صرف اتنا کچھ ہم نے پڑھ لیا ہے قرآن کے اندر اتنے دروازے ہیں لہ باتو تو ابواب یہ بھی آ گیا کیسا عذاب ہوگا کھولتا پانی سر پہ ڈالا جائے گا اور کھالے بدل دی جائیں گی انفارمیشن تو ساری مل گئی اب کو قرآن کو انفارمیشن کے طور پہ پڑھتا ہے تو وہ آرٹیکل لکھ دے جہانم کے اوپر کہ جہنم کی یہی عذاب ہیں لیکن انفارمیشن کے طور پہ پڑھ لینا فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ خوف آخرت ساتھ نہ ہو تو علم آخرت ہو ساتھ میں خوف آخرت ہو تب کہیں انسان کی نجات ممکن ہوگی ولذینہ ہم لفروج ہم یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی مملوکہ عورتوں کے جن سے محفوظ نہ رکھنے میں ان پر کوئی ملامت نہیں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں جو اپنی امانتوں کی حفاظت اور اپنے عہد کا پاس کرتے ہیں جو اپنی گواہیوں میں راست بازی پر قائم رہتے ہیں ہم صلاۃ یوحافون اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں واحد آیا ہے ایک نماز پورا وضو ہوتا ہے ارکان ٹھیک ہوتے ہیں رکو سجدہ درست ہوتا ہے خوشی اور خضو بھی اس کے اندر ہوتا ہے نماز کے ظاہر اور باطن دونوں کی انہوں نے حفاظت کی ہوتی ہے یہ بڑا کام ہے ویسے ہم جانتے ہیں نا کہ یہ آسان کام نہیں ہے ادھر ہم جا نماز پر کھڑے ہوتے ہیں اور دس خیالات انسان کو آنے لگتے ہیں یہاں تک کہ ہم ظاہری شکل کی بھی حفاظت نہیں کر پاتے یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم نے رکتیں کتنی پڑیں تو اس کے لیے خاص دعا کیجئے اللہ سے اور جو ممکن ہو سکے اس کے لیے کوشش کیجئے کہ نماز کی حفاظت ہو کہ جنت میں لے جانے والی چیز ہے نماز جنت کی کنجی ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے الا فی جنتم مکرمون یہ لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باغوں میں رہیں گے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 لہٰذا انہیں اپنی بحثوں اور اپنے کھیل میں پڑا رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن کو پہنچ جائیں جس کا ان سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قرآن انمپورٹنٹ ہو گیا ہر مصروفیت ہر دلچسپی ان کے لیے زیادہ اہم تر ہے ہر ہوبی زیادہ امپورٹنٹ ہے تو رہنے دیں ان کو اپنی مصروفیتوں میں دلچسپیوں میں رنگینیوں میں اور اپنے جو بھی لٹریچر پڑھ رہے ہیں اس میں ان کو اور بزی رہنے دیں ٹائم نہیں ملتا قرآن کا تو ٹھیک ہے پہنچ جائیں اس دن تک جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے یوم یخرجون من الجدادی سران کان الا نصبی یوفون جب یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے کوئی نشانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہوں ایسے کوئی ٹارگٹ نہیں لگایا جاتا جو ریسنگ آپ نے دیکھی ہوگی کہ ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ بچوں کو اتنی دیر میں یہاں دوڑنا ہے تو ریڈی سٹیڈی گو جیسے ہوتا ہے وہ دوڑتے ہیں اپنے نشانی کی طرف ایسے قبروں سے نکل کر اور یہ سیدھا دوڑیں گے جہاں پر ان کو بلایا جا رہا ہوگا خواہشیتن اب سوارم ترحق ہم ذل ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی ذلت ان پر چھا رہی ہوگی کل یوم الذی کانو یعدون یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے دنیا میں دین کو نگلیکٹ کرنا اس کے بہت سویئر ہے ہیں آخرت میں بہت برا انجام ہونا ہے یہاں تو پتہ نہیں چلتا نا جو دین کو توجہ دے رہے ہیں اور جو دین کو توجہ نہیں دے رہے ہیں سب ایک جیسے لگتے ہیں لیکن آخرت میں تو نہیں ہوگا صورت نوح مکی صورت ہے بسم اللہ رحمٰن رحیم اندرسلا نوح علاقہ ان مہی اندر قومن قبل ان عذاب العلیم ہم نے نور علیہ السّلام کو اس کے قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے قبل اس کے کہ ان پر ایک دردناک عذاب آئے قال یا قومی ان نیل مبین اس نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کر دینے والا پیغمبر ہوں انبود اللہ کہ اللہ کی عبادت کرو اللہ کی عبادت عبادت کیا ہے عبادت دو چیزوں کا مرکب ہے شدت کی محبت کے ساتھ اور آجزی کے ساتھ اور اپنے آپ کو جھکا کر کسی کی اطاعت کی جائے شدت کی محبت اللہ سے ہو انسان کو یہ بھی مانگنے والی چیز ہے اپنے دل کو ٹٹولی ہے ہر چیز کی محبت اس کے اندر نظر آئے اگر محسوس ہو کہ جوتے کی بھی محبت ہے اور گھر کی بھی محبت ہے اور گاڑی کی بھی محبت ہے اور در و دیوار اور سیمنٹ اور پتھر کی ہر چیز کی محبت ہے اور اللہ کی محبت اگر نہیں ملتی ڈھونڈے سے بھی نظر نہیں آتی تو کوئی بات نہیں مایوس نہ ہو دعا تو کر سکتا ہے کہ اللہم انی اِنّی حبک کا حب کا میں کا وہ حب عملی یو بلغنی اللہ حبک دعاؤں میں شامل کر لیجے اللہ انشاءاللہ آپ کو اپنی محبت دے گا ایسی محبت نہیں جو گستاخ کر دے ناز نخروں والی محبت نہیں جو من مانی پر اکسائے اور انسان کو جری کر دے نافرمانی فرمانی کے اوپر بلکہ آجزی کے ساتھ خوش ہو کر اللہ کی اطاعت کرنا چڑھ کر زبردستی یا جھنجلا کر یا خود کو مظلوم سمجھتے ہوئے اطاعت نہیں کرنی بلکہ محبت سے سرشار ہو کر اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے اطاعت کرنی اللہ کی اور اس اطاعت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ایک آپ دیکھیں کہ کسی سے آپ کو محبت ہے اور ایک ہے جس سے آپ کو محبت نہیں جس سے آپ کو محبت نہیں ہے اگر اس کو خوش کرنے کے لیے کہا جائے آپ سے کہ بھائی فلاں آ رہے ہیں اب ذرا کھانا تیار کرنا ہے کتنا بھاری لگتا ہے لیکن اگر اپنے میکے والے آ رہے ہیں امی ابو آ رہے ہیں اپنا بھائی اپنی بہن آ رہے ہیں تو ایسی توانائی جسم میں آ جاتی ہے دوڑ دوڑ کے پکاتے ہیں نہ روزہ یاد رہتا ہے نہ یہ یاد رہتا ہے کہ ابھی ڈھائی تین گھنٹے تو दर در سن کر آئے ہیں ایسی توانائی ہی کیسے آ گئی کھانا تو وہی پکانا ہے محنت تو وہی کرنی ہے فرق جذبے کا ہو گیا نا تو محبت محنت کو آسان کر دیتی ہے اللہ کی محبت بڑی چیز ہے عبادت میں لطف آ جاتا ہے انسان کو عبادت انٹرٹینمنٹ بن جاتی ہے دل کی خوشی سے دل کے شوق سے انسان کام کرتا ہے بڑا زبردست موٹیویٹنگ فیکٹر ہے اور یہ جذبہ ہے محرکہ ہے جو اللہ نے انسانوں میں رکھ دیا ایک دفعہ اللہ کی محبت مانگ لیجئے بس وہ جڑ آ جائے گی ساری چیزیں اپنی جگہ درست ہو جائیں گی عمل بڑا خوبصورت ہو جائے گا انبدود اللہ و تقو و اطیعون اللہ کی بندگی کرو اور اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک باقی رکھے گا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت جب آ جاتا ہے تو پھر ٹالا نہیں جاتا کاش تمہیں اس کا علم ہو سب طرح سمجھا دیا نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر دی قوم بھی مان کر نہ دی زندہ قوموں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ عمل کریں یا نہ کریں کم از کم سننے پر راضی ہوتے ہیں کم سے کم سن لیتے ہیں اور الحمد آپ مسلمانوں کو اس وقت دیکھ رہی ہیں کہ چاہے عمل کر رہے ہیں یا نہیں لیکن سننے پر آمادہ ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ بالکل ہی بےحص ہو گئے ہوں اور دین کی دعوت پر کان بھی نہ دھرتے ہوں نو علیہ السلام کی قوم بالکل مردہ قوم ہو چکی تھی سننے پر بھی تیار نہیں اب فریاد وہ کر رہے ہیں قالا رب بھی ان داؤت قومی لئی لم و انہوں نے عرض کیا اے میرے رب میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا یعنی پتہ چلا کہ نبوت تو ہوتی ہی تھی آج بھی تبلیغ کا کام کرنے جو کھڑا ہو تو یہ پارٹ ٹائم نہیں ہو سکتا نا فل ٹائم جاب ہے انسان چاہے اپنی باقی ذمہ داریاں بھی گھر میں ادا کر رہا ہوتا ہے لیکن ذہن اس کا دعوت ہی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اب کیا طریقہ اختیار کرنا ہے کیا کرنا ہے مبلغ تو پھر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے کھاتے پیتے پھر وہ مبلغ ہی بن کے رہ جاتا ہے اور یہ تو پھر نبی تھے صبح شام انہوں نے پکارا لیکن کیا ہوا فلم یز تم دعائی اللہ فرارا مگر میری پکار نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا کیوں دیکھیں ہم تو کہتے ہیں کہ لوگ اچھی طرح بتاتے نہیں نا اگر کوئی بتانے والے اچھی طرح بتائیں تو سب سن لیں ہرگز نہیں نوح علیہ السلام کے بتانے میں کیا کمی تھی ان کے بتانے میں کمی نہیں تھی لوگ سننے والے نہیں تھے تو ہمیشہ بتانے والوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے کہ یہ تو بتاتے ہی اتنی بری طرح ہیں اور لوگوں کو بھگا دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں حالانکہ تبلیغ کی اپنی حکمت ہے یقینا کہ لوگوں کو اچھی طرح سے دین کی طرف بلاؤ لیکن خالی بتانے والے پر لوگوں کی ہدایت کا دار مدار نہیں ہے جب لوگ سننا ہی نہ چاہیں تو نو علیہ السلام بھی چاہے ان کو دعوت دے رہے ہوں تب بھی نہیں سنیں گے ان کے اندر تو ایک ریولیشن تھا کراہیت تھی دین کی دعوت سے ان کو الرجی تھی سننا نہیں چاہتے تھے بات اور آپ کو اپنے معاشرے کے اندر بھی ایسے لوگ ملیں گے آپ چاہے شہد میں گھول کر ان کے سامنے بات رکھ دیجیے اعلیٰ ترین علمی انٹلیکچول لیول کے ثبوت فراہم کر دیجے اسلام کے حق ہونے کے جس کو نہیں سننا ہوگا وہ نہیں سنے گا اور جس کو ہدایت کی طلب ہوگی تڑپ ہوگی وہ تو لپک کر آئے گا جیسے بھوک کی بات ہے جس کو بھوک نہیں ہے اب فائیو سٹار ہوٹل اس کو لے جائیے اس کو اچھا نہیں لگے گا اور جس کو بھوک لگی ہوتی ہے وہ صرف کھانے کی خوشبو سون کر اور خود دوڑا چلا آتا ہے اٹریکٹ ہو جاتا ہے تو بات ساری طلب کی ہے انی کل ما داؤت ہم لغفر فی آدان برست بار اور جب بھی میں نے ان کو بلایا تاکہ تو انہیں معاف کر دے انہوں نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے منہ ڈھانک لیے اور اپنی روش پر اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا پھر میں نے ان کو ہانکے پکارے دعوت دی اور میں نے اعلانیہ بھی ان کو تبلیغ کی اور چپ کے چپکے بھی سمجھایا ہر طرح سے دیکھیے سمجھا دیا ہر طرح سے ان کو بتا دیا لیکن کیا حال تھا ان کو دیکھتے تھے تو کپڑے مونف کے اوپر ڈال لیا کرتے تھے نور علیہ السلام بات شروع کرتے تھے تو کانوں کے اندر انگلیاں ٹھونس لیا کرتے تھے یہ حال تھا ایسا سوشل بیک آٹ کیا کتنی بے عزتی بتانے والی کی آپ گئی ہوں کسی کو آپ کوئی بات بتا رہی ہوں اور وہ کانوں کے اندر انگلیاں ٹھوس کے اور دوپٹوں سے اپنے چہرے سارے کور کر لیں تو کیا آپ بتائیں گی دوبارہ ان کو ہم کہیں گے اب آئندہ نہیں جائیں گے ہم ہم درج دینے گئے کوئی سنتا ہی نہیں تھا وہاں پر تو ہم میں اور نبیوں کے اندر بڑا فرق ہے ہمارے اندر انا بہت ہے ہم بہت جلدی اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں دین کی بات پیچھے رہ جاتی ہے ہماری ذات آگے آ جاتی ہے لیکن انبیاء بالکل بے غرض ہوا کرتے تھے کوئی ان کو ایگو پرابلم نہیں ہوتا تھا اور یہ کانفیڈنس کوئی نہیں بات مان رہا پھر بھی کہے چلے جا رہے ہیں کس چیز نے ان کو اتنا پر بنا دیا تھا دراصل بات یہ تھی کہ اپنی سیلف اسٹیم کے لیے سیلف رسپیکٹ کے لیے وہ لوگوں کی نظروں کے لوگوں کی تعریفوں کے محتاج نہیں تھے غنی ہوتے تھے رسول لوگوں کی تعریف لوگوں کی تنقید دونوں سے بے نیاز صرف اپنے آپ کو وہ اللہ کی نظر سے جج کرتے تھے اسی لیے سوشل پریشر وہ برداشت کر جاتے تھے آج ہم نے لوگوں کو اپنے اوپر گواہ اور جج بنا کر بٹھا لیا ہے نا تو ہم لوگوں کی نظروں سے اپنے آپ کو جج کرتے ہیں لہٰذا ہمارے اندر ہی کانفیڈنس آتا نہیں بچپن سے بچوں میں ہم کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو لوگ کیا کہیں گے یہ کر رہے ہو لوگ کیا کہیں گے ہم ان کو اتنا پیپل کانشیس کر دیتے ہیں کہ بڑے ہو کر بھی پھر وہ یہی کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کی فکر زیادہ ہوتی ہے اللہ کی نہیں تو گاڈ کانشیس کرنے کی ضرورت ہے تقوا ڈالنے کی ضرورت ہے انبیاء متقی ہوتے تھے انتہائی کانفیڈنٹ فقول تستغرو رب بکم ان ہو غفارا میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا یعنی معاشی خوشحالی کی ایک انتہائی خوبصورت تصویر انہوں نے کھینچ دی استغفار سے آخرت تو سمرے گی ہی سمرے گی دنیا بھی سمر جائے گی ایک دفعہ کا ذکر ہے قحط پڑا حضرت عمر رد اللہ عنہ کے زمانے میں تو انہوں نے بارش کی جب دعا کرنے انہوں نے شروع کی تو صرف استغفار پر کفایت کر لی لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے تو بارش کی دعا نہیں کی انہوں نے کہا میں نے آسمان کے ان دروازوں کو کھٹکھٹا دیا جہاں سے بارش نازل ہوتی ہے اور پھر سورہ نوح کی یہ والی آیات لوگوں کو سنا دی ایک مرتبہ حسن بصری کی مجلس میں ایک شخص نے آ کر خشک سالی کی شکایت کی کہ بارشیں نہیں ہو رہی انہوں نے کہا اللہ سے استغفار کرو ایک نے تنگستی کی شکایت کی اس کو بھی کہا استغفار کرو کسی نے کہا اولاد نہیں ہوتی کہا استغفار کرو ایک نے کہا زمین کی پیداوار کم ہو رہی ہے اس سے بھی کہا استغفار کرو لوگوں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے آپ سب کو مختلف شکایتوں کا ایک ہی علاج بتا رہے ہیں انہوں نے جواب میں سورہ نوح کی یہ والی آیات سنا دی ہر چیز کا اس میں بتا دیا علاج استغفار کے اندر ہے اگر آپ کے پاس کوئی آئے اور آپ سے اپنے مسائل کا وہ ذکر کرے اور آپ اس سے کہیں کہ استغفار کرو تو منہ لٹک جاتے ہیں لوگوں کے کہتے ہیں وہ تو ہے کچھ اور بتائیے اور پھر آپ اگر ان سے کہیں کہ اچھا اب تم ایسا کرو کہ تم اثر کے بعد اندھیرے کمرے میں الٹے سر کے بل کھڑے ہو جانا اور تم پچاس ہزار دفعہ فلاں چیز کی تصویر پڑھنا تو کہتے ہیں ہاں یہ بڑا اچھا وظیفہ ہے ہاں مشکل پسند ہو گئے ہیں نا سمپل چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہم کہتے ہیں اتنا سمپل مایوس ہو جاتے ہیں تو کیوں سمپل ہے بالکل استغفار کرو اولاد نہیں استغفار کرو پیسے کی تنگی استغفار کرو مالکم تمہیں کیا ہو گیا ہے لا ترجون اللّہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے کیا دیکھتے نہیں ہو اللہ نے کس طرح سات آسمان تہ بہ تہ بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک یق تم کو نکال کھڑا کرے گا اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا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 انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہی کے سوا کسی چیز نے ترقی نہ دے نوح علیہ السلام کے قوم کے پانچ بتوں کا ذکر ہے بخاری میں ایک حدیث ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ یہ جو پانچ نام ہیں دراصل یہ قوم نوح میں پانچ نیک لوگ گزرے تھے پھر کیا ہوا یہ نیک لوگ تھے ان کا انتقال ہو گیا جب ان کا انتقال ہو گیا تو جہاں ان کا انتقال ہوا پہلے لوگ وہاں ایسے ہی جمع ہونے لگ گئے کہ چلو ہم یہاں بیٹھتے ہیں ہم کو یاد آئیں گے یہ ہم کو یاد آتے ہیں تو ہم اس جگہ آ جاتے ہیں پھر جب لوگ وہاں جمع ہونے لگے تو رفتہ رفتہ اس جمع ہونے کی جگہ کو مبارک سمجھنے لگے کہ متبرک ہو گئی ہے یہ جگہ اس کے بعد شیطان نے ان سے کہا کہ دیکھو وہ نیک لوگ تھے اور کتنے نیک کام کرتے تھے ایسا کرو ان کی مورتیں بنا لو ان کی تم بت بنا لو تاکہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آئے تو انہوں نے بت بنا لیے اب جو بات کی نسل آئی وہ اللہ کو تو بھول گئی اور انہیں کو پوجنا شروع کر دیا تو یاد رکھیے کہ شرک کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نفرت سے نہیں ہوتی شرک کی ابتدا ہوتی ہی محبت اور تعظیم میں غلط کی وجہ سے ہے اس لیے بہت محتاط ہونا چاہیے انسان کو بزرگوں کی محبت میں اور انبیاء کی تعظیم کرنے میں نیت کی کوئی خرابی نہیں تھی نیت کتنی اچھی تھی جب انہوں نے بات شروع کی لیکن ایک چیز پھر جب پیدا ہوئی اور بدت بنی بگڑ بگڑ کر کہاں سے کہاں چلی گئی تو شرک کی ابتدا شخصیت پرستی سے شروع ہوئی نیک لوگوں کے عمل کی پیروی چھوڑ کر تعریف میں مصروف ہو گئے اور تعریف کے اور تعظیم کے بھی وہ طریقے بنا لیے جو کہ خود انہوں نے نہیں بتائے تھے جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور تعریف اس طرح ہو رہی ہوتی ہے جس میں کہ خود اللہ کے رسول کے احکامات کی وہ خالفت ہو رہی ہوتی ہے اور دعوے جو ہیں اس کے اندر محبت کے ہوتے ہیں تو محبت بھی کس طرح کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے تعظیم کیسے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے انتہائی ضروری ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر عمل کیا جائے اس میں بھی ان کی اطاد کرنی ہے ہم ان کی محبت میں بھی ان کی اطاعت سے بے نیاز نہیں ہو سکتے کہ اپنی مرضی سے کوئی طریقے اختیار کر لیں ہو پھر یہ جاتا ہے کہ انبیاء کے درجے اٹھا کر اللہ تک ملا دیے جاتے ہیں مما خطی آتے ہم اغر قوف اپنی خطاؤں کی بنا پر وہ غرق کیے گئے اور آگ میں جھونک دیے گئے اب دیکھیں یہاں کیا پانی میں ڈوبے تو آگ میں نکلے پانی میں آگ کہاں سے آ گئی تو بات یہ ہے کہ یہ عذاب قبر کا ذکر ہے یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ قبر میں کیسے ہو سکتا ہے عذاب کوئی اگر ڈوب گیا تو اس کے ایک ایک سیل اس کا تحلیل ہو گیا اور کسی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا تب اس کو عذاب قبر کیسے ہوگا دراصل قبر وہ دو گس کا ٹکڑا نہیں ہے قبر وہ ہے کہ جہاں جہاں انسان کے جسم کا کوئی بھی حصہ پایا جائے وہ اس کی قبر ہے چاہے وہ دو گس پر ہو چاہے دو سو گز پر ہو چاہے دو آزار گس گز پر ہو پلین کریش ہوتے ہیں اور ہیومن باڈیز کے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرتے ہیں جا کر جہاں جہاں وہ ہیومن باڈی گئی ہے انسان کا جسم گیا وہ اس کی قبر ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے معاملہ کر سکتا ہے اگر نیک تھا تو اس پہ رحمتیں وہاں نازل ہوں گی جہاں جہاں اس کا جسم تھا اور بد تھا تو اللہ تعالیٰ معاملہ کر لے گا کوئی مشکل نہیں اس کے لیے فلم یجن پھر انہوں نے اپنے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی مددگار نہ پایا اور نو علیہ السلام نے کہا میرے رب ان کافروں میں سے کوئی زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا رب بےفرلی ول ولدیا میرے رب مجھے اور میرے والدین کو بخش دے ولمن دخل بعتیہ مؤمنا اور اس کو بھی جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو ولی والمؤمنات اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما ولا تز دل والمینا اللہ تبارا اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر کسی نے یہ بات کہی ہے کہ زندگی ایک کشتی کی طرح ہے اور دنیا کی حیثیت پانی کیسی ہے کشتی پانی کے بغیر تیر نہیں سکتی پانی کشتی کے باہر رہے تو ٹھیک ہے تیرانے میں مددگار ہے بلکہ ضروری ہے اسی طرح زندگی گزارنے کے لیے دنیا ضروری ہے لیکن کہاں تک جب تک پانی کشتی کے باہر رہے جب یہی پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے تو ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے تو دنیا کی محبت اگر دل میں آ جائے اب انسان کو یہ گناہوں کے اندر غرق کرنے والی چیز بن جاتی ہے جیسے کہ قوم نوح کے ساتھ ہوا